ہاں وعلیکم السلام و اللہ होतिरनु कशे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिसका ہردر میں نقش ہردیر مر تلب Not sure God اور تو hayaat ye <laughs> I اپنے توج سبحان اللہ پورا <اللہ> پورا پیر بند کر اس رو سمجھو تو پہلا یہ سمجھو کہ پیریت نبوی دیا پر خلافت پیر نبی پاک کا خلیفہ ہوں نائبو نائبو نائب جہ نائب ہوں خلیفا ہوں اسفت ہوں جس کا خلیفا تا کر کے وہ ہی کام کردہ جڑا اصل کرد خلافت جہا کام کردہ خلیفہ بھی امی جائق خلیفہ اللہ تعالی کا انسان خلیفہ زمین اس زمین اس اللہ مبارکو تعلیم کر رہے ہیں اس واسطے خلیفہ اللہ شاہ نبی اکرم نور مجرس اللہ علیہ وسلم دیا خاص سفت اس شات کریمہ بیان فرمانیاں جہاں آیت کریمہ جناب کے سامنے تلاوت کیم حزیز تم روڈے <خارج> <تصفيق> کو یقیناً آیا میرا سور میں فوسکوں ہی جنس دے انسان فرشتے نہیں اور ای سفر اگے بیان ہوئی ازی سن ہال مکلیف ہو مشقت ہوشان کر الہتوںشقت تکلیف نبی باغ نو پریشان کرتا ہوں سبحان اللہ اکبر عزی علیہ ما عنیتم. عنیتم. تم جہ تم ہے اردو آ گیا خالی تم رہے گئے اربی چمیر ایک کتاب بن گئی انتم تم کے بخار چمکاؤن نے آپ زمانہ شریف تو تک تمام الہ پر مارہ مہارا تم جو تشقت ہے جو تہن تکلیف وہ نبی نو پریشان کردی اللہ نبی تک گران دی، نبی نوی بوجھ ہوں بے چینی ہوں بےخراری ہوں مت اللہ سمجھ نہیں لگی عزیز نالے ماں ہانی تم اگو بیان نہیں فرمایا کہ جس طرح دی نبی نو بے یہ پہلی صفت ہے اتو اک اے یہ سابت کہ ہر امتی تکلیف تو نبی باخبر کیوں باخبر نہ ہوئے تو تکلیف محسوس کی اللہ تعالیٰ محسوس نے صرف صحابت نہیں سن بچنے سامنے بیٹھے او ملین مومنو جھے بھی تکلیف اور پریشانی نبی نو پریشان محسوس ہوں کہ تکلیف آئی پھر علم نہیں کہ بے درد نہیں بے درد نہیں علم بھی رکھ دیں گے درد بھی رکھ دیں گے آئے پاپ تو جو پرانے پاک کا ظاہر ہے وہ بیان کرکھ دوسرا سمجھ نہیں آ رہی درد بھی پھر محسوس بھی کر oh, دان درد بھی رکھ دور درد تہن ہو <دلوقتي>. <laughs> ہر نیکی ہر خیر بڑا ہی رکھ رہے ہیں بال گرن جی بہت ہرس رکھنے والے کالا ہرس ہے جو تڈے خیر جو تاس نفا جو تا بہترین وہ ہرس ہوگی اللہ. اپنے واسطے فاوتر نہ منگیا ہوئے نہ سوال کریم اور دے دے لگر نہیں کنی امت رو کنی دے. سبحان اللہ کنوار چڑ گئی ہریش توجہ کو پہلا نبی نر امتی کا علم ہوئے یعنی ہر حال کا دوسرا درد ہو تیسرا درد محسوس کرے مطلب کہ ہریش کون ہریش من علے کم والے ہو تم پر وہ ہریش ہیں ہکا لیں نفے میں پہلا گال ہوئی ہے دکھ دی تکلیف دیے سکھ دی ہریسم علیہ तुम पर हरीश हर हर बहुत हिथ रख दे हर खैर दा हर नफे का हर बेहतरी का हर नेकी का बहुत हिर्थ रख दे ताकि वह थडे को आवे। متراہ متراہ سبحان اللہ ہو گیا بالکل علی سن روف رفیم ایمان والوں پر روف بھی ہے اللہ اور دو نام مبارک ذکر فرما کے وہ پچھلا جہاں مضمون سی اس تفسیل نجمال دو لفظ مضمو ناجو پچھلے دلیل نبیش واسطے کہ ایمان آیا واسطے روف بھی ہے رحیم بھی ہے روف کا مطلب ہوں دکھ ڈالنے والا رحیم کا مطلب ہوں سکھ لیا نہیں علماء محققین نے لکھیمیمف رحمت رحمت ہے یار اللہ کیتی ہیں آہا, آہا مطلب نیمتا آئی رفتہ اور مزرگ میرے خال صاحب رو المان لکھا ہے رف روف یہ بنے رف تو رفوا ہے رفو رفو بنے دکھ نال بھائی سنا ہلو کیا بات ہے کیا بات ہے چشتی صاحب کیا بات ہے میرا مطلب رو سمجھو آسی سن آلے ہے ماں سبحان الله اور رؤوف ان ادوم على مفهوم کوئی سبحان الله سبحان الله سبحان سمجھ نہیں لگی میری ای مطلب یہ لکھ لیا ہوں خلاصہ رسول چر سفت ہوں تے شر ٹالنا سکھنا لیا ارے علم تو بغیر نہیں ہوں ٹھیک تو چل چلیا کہ واقعی رسول شانے کہ احوال تو باخبر ہو سبحان <سلام> اللہ <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> in the heat قرآن پاک دس رہا ہے نہ کرے کیمکن ہے یہ عرض بھی کرے دو نہ سنو قرآن پگاؤ کرو قرآن پاک کے دس رہا ہے اومن کرے پا نبی نرد محسوس اور خیر اللہ تعالی تو من من کے من من کے, من من من کے, من من کے بغیر امتی سوال تو نبی امتی واسطے خیر منگ منگ کے رب کو دیوانہ یہ کم ممکن ہے امتی منگے پھر وہ نہ سنے نہ دیوا فرمائی شیر تسا حضرت لیکن قرآن پاک لفظہ نال میرے خیال سے اج تی سبحان اللہ اللہ فریادی جو کرے is Yay! Uh -huh. جو ہے نا سبحان اللہ. پہلے نمبر پر موضوع پہ نا یہ تمہید اور اس تمہید بچ عقیدہ اہل سنت بالکل واضح ہے مشکل پچھا ہوگا پرانے روف سبحان اللہ پچھلی ہے پچھلے الفاظ مبارک انہوں نے جوڑ جناب بن اسماعیل نبحانی رحمت اللہ نے جواہر الرحار شریف عارف بلا مجموع البارائن حضرت عبد القادر جزائر اللہ تعالی عنہ جواہر شریف لہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں نے لگے مطلب سمجھو اس مضمون نیج اس کنڈے دا درد میں محسوس کرنا محمد جڑا کنڈا پائر انفام مبالغ معمول کرو یا دے تمے بھی ہے آیت مبارک کی تفصیل بالکل بالکل ہاں سونا ٹھیک ہے یہ مطلب نبی بے علم نہیں ہوں امت احوال تو باخبر ہوتا امت اپنی پورا پورا ترک رکھدہ لو بے ہرس نہیں ہوگا امت دی ہر خیر کی ہرس زندگی ٹھیک ہے بولو آ گئی ازواج جو بہاتوں تم ازباج ہوں مہات نبی دیا کروالیاں ماشک نے نبی باپ نہیں ہے روحانی جسمانی نے جسمانی نہیں روحانی باپ جی روحانی ماما نبی پاپ دیا دیاں روحانی صحیح باپ, باپ, باپ با دا کامل کان لکدار بند جس میں شفقت پوری ہو گی. نہیں بے درد بھی نہیں کار صرف اپنی خواہش پوری نا درد ہو باقی ایسا ویخے ایسے باپ ہی ایسی امام کہ اولاد دکھ ہویا جنہیں چر ٹلیا انہوں دکھ محسوس ہوتا رہا انہوں کا سکھ ہی اٹھ گیا پریشان ہو پریشان ہوں باپ وانگوں نے باپ اس نے پورا باپ ہے جس نے شفقت پوری ہو گئی اولادوں سے پوری اولاد اسلے محبت اور درد پاپنا پورا دکھ آئے تیس بچے ادھر آئے ادھر تیس بچے جسے داسو ایسا درد ہوتا ہے نا اسلے پیو مشفت سہی کانل پیو سمجھ اولاد اسے محبت سمجھ اولاد نہیں فرق کا مطلب اتنے بھی نہیں نے مطلب جی ہونا چاہیے فرمائی جا اسی اس مرشد دی نبی دیا سفت نبی ہویا روحانی باپ امت ہو گئی روحانی اولاد جہا ہند او نبی نوی امارس نائب خلیفہ سفت ندی والی جب تک بیعت کرے گا نظر رکھے گا ترک بھی ہوا بھی ہوا لیکن اتنے یہ کرتے اشیخی قومی شیخ اپنی قوم پیر اپنے مریدہ ہے جی نبی اپنی امت چاہیے اولیا مرشدین کامرین فقیرہ دربیشہ لائ پکا جملہ ہے فرمان کٹھا سب اللہ نمی اپنی مدد ہوتا ہے, نا؟ مرشد ہے. سبحان اللہ. دی لوڑ بڑی, بڑی. مدب فرما نے کہ بندہ مٹی میرے حضرت صاحب نے فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ مٹی سر جی کو ڈکے حجت ہیل باہر rahu rahu hai jaag guna tug jamein rahu bhaval hu kar kar ke خصوصن سیدے علم بھی رکھے نا امر آپ نے سارے نبیاں اگلے پچھلیا علم اگلے پچھڑیا رکھنا سرکار وسلم اگل پچھلیاں سب مت سب نمیا تو با خبر بھی ہے جسے تین س رکھنا ہو بخبر ہوتی رکھنا ہو سوس پیر ہوئے سوے مرین ستا ہوئے ویر جاگ جاگ کے دعائیں کردہ ہوئے پارک مدینے والے محبوب جاؤں گا محبت ہے فر اسے <سحن> پیر کامل بنتا ہے جس وقت یہ کن رکھے مرید باہے غفلت ہوگی پر مرید پیر اس حال نے پاگر بھی سرور واگو <تصفح> <بار تصفح> میں محمد دیا اکھا پر دل اللہ, <تصفح> بار اللہ بار <تصفح> دل جاگ رہے جہاں اسے کم ہوا اکھا سو جان گیا اپنے کا درد ہر کسی نو اپنی اولاد دا رشتے دار دا جب غیر سبحان رشتے دار بلکہ رشتے دار کو عظیم لگ اس وقت دل رب نوسے مرشد کامل بنتا سب کے جا دل فکر والا درد والا بن جا तो रिशेदार जाए ता करके मेरे नबी करीम सलमे फरमाया सलमान मिना अगल पाना सलमान सा बन गया है अपना गैर बन गया है क्यों मन बैठा है मोमे ने جسل بری رشافی نظر چاہیے اسجنا بار چکنا ہے دو جگہ بار چکنا مند یہ نیل نظر والا میاں شیر بانی گل سنا تو اس بات میرا سناو گا میاں ساب سکھنی دا سکھو گیا सिख किले चला गया मुरी तारे कदों छ मारी कंद तो अंदर वेख्या सिख डरा लैके मंजीत बैठा उन्हें आखिया बेड़ा गर्ग सारी दड़ी अह सुख चला गया कि भलेखा ही खाद خلن کہہ دگلی رات رواج پتا یہ لگا دنشک سکھ کوئی نہیں پھر چال ماری دیکھے پھر دگوڑا لے کے سکھ بیٹھا گندے مارے تھا گئے تیسری رات پھر اسی طرح اگوں جمعہ سی میاں صاف رہنا جما فرا دیا آپ مان کرو میرے کو سکھری بنیا واہ واہ سستی صاحب کیا بات ہے واہ واہ جو ہے باہا. سبحان. باہا. سبحان اللہ, اللہ. اللہ. تم مشرے کے جو میں مگر میں سو بیٹھ بولنا کر کے جدو سارے بولنا ہو گئے انہوں نے नहीं तेन चुका दया गया फरमा पता ही कोई नहीं बारे मेरे रंग आपने चिट्ठी लिखी नमस्कार मीरा न دل مبارک رو سمندر ہو جائے تازہ گولنا کا میرا اتر گئے انگریز سمندر پا چلے گئے توجہ نہیں فرمائی آدھی بالکل صاف رکھتے تھر مرشد روس باغ میرا اللہ تعالی سرکار زمانے شریف بدل گئے روس باغ میرا نال اکار سوس باغ میرا نالکار یہ سب تک آپ فرمو گئے اگر نبوت محنت نہ لگ جی مسافر نبی بنتا آپ تل لگتا آپ ایک اللہ ڈالا جنگ رب رب کردا ہے چلے مجاہے ریاستیں محنتیں کردا ہے سباد کردیا کردیا ایک دن دیکھا دی پیار آئے آپ کپڑے سٹن لگ پیا آپ دل شریف دے اندر خیال آئے لگ د عبادت کر کے ہوں باوا اچا پہ اج بگیال چٹتے پہ یا خیال آگیال نو گسا چڑیا حل نال ویخ آپ کپڑے پیشاب کر کے چلا گیا پتا نہیں پگ پشاب کر کے گسے نال جلا گیا آپ پریشان ہو گئے ارد کر دیا تیرا کوئی فقیر آ جانا تیرا پیارا آ جا میرے واسطے میں مقرر کر سکتا تاکہ میرا دھیان رکھدا بڑا فائدہ پسلیا ہو بگیار ہی میرے تو پشاب کر کے چلا گیا ہے لے پاک میرا مالے اللہ دے پیارے آتی سامنے تشریف لیا کھلوتے نے سامنے مگر سلام نہیں کیتا گیا نے سامنے پر سلام نہیں کیتا پرد کردہ حضور سلام نہیں کیتا آپ فرمان دنیا دش ہو کے جہار تب ترکرا پوے اصل نہیں کرنا ایک شہد ہے خوش اللہ جو اس دوران چلیا دے دوران جو جو فکیر دلچ دل دل خیالات دے رہے اس اللہ بزرگ نے ہر ہر شہ فائی ہر خیال دسیا اردا سونے مہربانی فرماؤ میرا جی کردہ میں اتے بیٹھ کے کلے برابر کرایا مسجد فلانی پوبے اتے میں بیٹھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرا سونے مہربانی پتھر, پیر ایک پتھر دے پیر ماریا مشمہ ابر پیا دوسرے پتھر دے پیر ماریا پچارا کا بھوٹا نہیں نکلیا ایک دان پھر اے روزانہ ایک دانا دینا एक दिड़ मिठा हो एक दयाल खा होरारट्टा एक दयाल खा एक दयाल मिठा मिठा हरार मिल रैंक वजो आपने फरमाया जिसले तेन साद आवे सिर्फ मेरा नाम लवेगा موجود ہوا رب, رب رب کرتا رہا جدو یاد کا ویلایا یا نام لیا ادیب مسافر سامنے کھڑے ایک دن ہوئی اللہ علّہ ادیب مسافر آئے یہ بیٹھے درویش آ فرما نے کوہے کافی پک بدل گئی جا کے آنکھ اپنے ارادیا دے پیچھے نہیں چلی انہیں آخیا ہزور کتنے سمندر سمندروں پیچھے کوہ کاف کون بیٹھا ہے ک دے ہاتھ <سؤال> ماریا فکیر سنعت آیا کتاباں پیش پہ میرا سمان امام سب نل جو اللہ تعالی جا پیغام سنایا انہیں آخیا مہربانی شکریہ میرا سلام انہوں کہ ریماجرا کی انہوں انہاں کیوں بھیجے میم کی تسلا ہے آپس آپ نے فرمایا اللہ ہوئے میرے دل چردا ہوا میرے دل میرے دماغ ہوئے دل, دل کا ارادہ ہو جائے ہالے پورا نہیں ہوا تین میرا دے دیا قبل ہے جراب نے اک چمکن کو پہلو لے آ گا حال خیال پورا نہیں ہوا اللہ فکیر نے راہی کرنا بندہ نہیں پہنچا اللہ واپس جاؤں سما دیکھے اور سجنا ساوس خطرات مرید یہ نہبل مرشد اللہ گئے وہ بھی اللہ تقبیر تحقیق احمد آباد سونا خیال بولو سب ادر مرشد کامل کہڑا ہوا جیسے کنیا سفت ہو بولو تین سفت نہیں تو کہ تین سفت پوریا کہ سہارے بیٹھا دکھ آئے تو درد ہو دردان سکھ لا بے چیز یہ تین سفت مرشد کامل ہوں اور ایو درد محبت جدوں سکھ مرشد کی پی مرید آؤں پھر مرید کامل उस वक्त फिर पीर के आ आ, और तेलो अपने आख दू अंगनी ये नहीं की पीर कामिल हो तो फिर में रंग चढ़ा ना مرید پھر کامل ہو جیو آپ ادھر سینے چ لگی ادھر بھی اوا بے قراری صحاب صحابہ کرام نو پاک اللہ اللہ علیہ جناب قدم شریف ہوئے گا رات دن دید آستے زیارت آستے خدمت بے سین نیند نہیں آئی جنا چیارت نہیں اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی چہرے تو نظر نہیں ہٹاؤ کئی حال ان پوچھا گیا یار تصو کر پیار میں آخری یار سا واس چلے نا ایسا دے, دے قدم بھی زمین تنا آنے <تصفح> کی کہنے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی جسل اگ دونوں طرف برابر لگتی ہو جاتا ہے آخر تو نہیں میں دن ویک میں ادھر محبت سکھ اس درجے کی ہو ye da dilvi hui the dark جد پہچے نے مرشد تھکا مارے ازما کی خاطر سردی کا سجا سلار دکا مارے آپ دیا گنجلہ سردی کا آپ فرما نے جدو مرشد نے تھکا ماریا میں ڈیگ لگا ہوں میرے دل چور کوئی خیال نہیں رہا میں کیا اچھا اج پھر چولہے کا تہوار ہے گسوار گسا نہیں گسا بندہ تو لگے نا پاو جو مردی ہوا رونا لایا کچا پکڑ دکا مارے نہ لے کر سر کے مرید پکا جو سیل <تصاف> خیال نہیں اجل کر بے نالد لا اس مرید ن شانسا پیر شان رکھا, رکھا اللہ نے میرا قبرستان والے تشریف کے دربار تیارے دعا منگ لگ پہ پریشانی ریا تھا دعا وقت لگ گیا پیچھے مرید بھی پریشان خیر ہوئے بابا چاوا دا پسکرائے چہرہ مبارک پہ آکائی مری لالی دور خیر سی ہاتا سونے کے کنگنے پیرا چی پائی کھڑے نہیں مگر سجا ہاتھ کم نہیں پیا کرتا شن وایا کڑے میں پریشان منشے لائے کی قبرستان کی ہاتھ چک لا ابدل قبرستان کی دعا خالی نہ ہو چار نہیں چی مرشد نے وہی سچا ہاتھ جوک کے میرے ملا تدیار رب حضور میرا ہاتھ رکھا سینے شریف تیرے سین شریر اپنی اندر نظر ہاتھ ویکو ہاتھ قلم ل کہ اللہ تعالی نے مین ستر وار اہد کر کے یقین دلایا ہے کہ ابد میں تیرے نال کوئی خفیہ تدبیر نہیں چلا <سؤال> <سؤال> کتاب لکھیا ہے مرشد نے اللہ باد آہد فرمایا ستروار بکر نہیں کرنا اص تلنی تین پتہ نہ چلن دئیے کٹ کے عبدالقادر تیر ن محمد پاک لمبیا نہ مکڑ نہ جناب نو ہونا چاہیے کہ خلافت نیابت وراثت جی کی لیکن یہ تو ہے نا پھر خلیفے نائب وارش سارے جہی نے درجے ہوں ایک تو درجہ بندی ہے ایسا. کیوں کہ اللہ تعالی نے رام کی درجہ بندی رکھی درجے جوڑے مرتبے جوڑے پھر ہر درجے مرتبے توجہ آخر کوئی ایک ایسا درجہ رکھے کوئی ایک ایسی شہ بنائی جیڑی وہ ساری ساری اچھی ہوگی فر الہ تعالی یہ دس کل وی علم ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے اس طور پہ میں قانون ہے اجناس الوا اکسامکس کوئی جنس لے کوئی نو لے کوئی قسم لے اسے ترتیب نظر آئے گی دا. چھوٹے تو چھوٹا درجہ پھر درمیانے پھر آلہ تو آگاہ سوائے اللہ بے مثلا میں مثال دینا ایک چھوٹا جہان تیٹا انسان یہ چھوٹا جہان ہے اس جہان دظر مار آگا ہے اجزاء ہیں حصے ہیں لیکن سارے جیسے <جاورا> ایسے ایسے ایسے کٹ کٹ کے وال نہ کوئی ایسے نہیں کٹے جیسے کوئی ایسے جائے تو بندہ زندہ رہتا کوئی ایسا کٹیا جا سر مر جن فر سارے ذات قدرت نے ایک ایسا یوز رکھے جڑا سارے بدن کا سردار اندر دل دل بدن کا سردار باغ نبی نے فرمایا کا مک پرما جسم ٹکڑا اگر صحیح ہو جائے سارا جسم سی ہو ج سٹیچر بندہ مر جانے لیکن سر صحیح ہونے بندہ صحیح نہیں ہوتا دل سی ہو جائے یہ مطلب سگل مقام خاؤ بولو اس طرح جا باہر بھی کہنا فرشتے اللہ بارہ دے شاق، دے شاق پرشنے بھی ہیں درمیانے بھی ہیں آلہ تو آلہ بھی ہے اگر تو میرے تو پوچھے دس چھوٹے کرنے میں کون ہیں میں نہیں سکتا لیکن اگر پوچھے کہ تو فرشتہ حضرت کیوں ابھی امیر علم روحل خود تو لیا فرشتہ تھلے آلے نہیں دکھتے پتا نہیں درمیان آلہ دو فرشتہ جبری سب تبا جی پتھر سڑک پہ اتنے بھی پتھر پے پر جڑا شام اللہ دالان ہی کتاب بچ چار کتاب نے سریا تو اعلی کتاب پرانی مجید کیوں پچھلیاں کتاباں قرآن اور قرآن کا پچھلیا پھر قرآن بھی سارا ایک جیسا نہیں قرآن بھی خالی ایک دل بنا ہے دل ایس طرح سوجو آجا نبی طبقے نو انسانی انہوں طبقے تقسیم کرو جب ونڈ کرے گا آلہ تو آلہ طبقہ نبیوں کا نبی کر لو سرو بدلنا خدا بے کر محمد لیکن اگر اللہ تو میں سر اگر آ جائے جنا صحاب تال مالا مالا مالی خیرو نے کرنی سمی نے جلو نام سمی نے جلو نام تابے افراد توجہ چھوٹے درجے ہیں جنف چاہے خیر تو سلکارا نہیں ہو گیا اس طبقے ادھر نہیں جانتے موضوع لمبا ہو جانے کی فضیلت فضیلت کس بنا درجے تبکے نے اسی طرح اولی طبقہ اولا ہے आ, سید لمبیا اچھے وہ سلسلہ جا مکیا کت سمبیا صحابہ بچا کھے مکیا پہ چاہیے مکیا تابے چاہیں سنی پہ مکیا سبحان اللہ سلسلہ <سؤال> <سؤال> سلام بار حق ہوا میں اولادار بار حق ہوا کہ میرا قدم سار ومر کے ساتھ جو نہیں فرمائی جبکے اس طرح خلافت معلوم ہوا خلیفہ وارف نائب وہ سارے ایک جیسے نہیں لیکن ارور ہوں دا قدرت کا یہ ہے نا سبحان اللہ حکمت کا نظام کہ باہیں مقام چک جیسے نہ ہو جن جنہیں بنادا ہے نا اُن رنگ محمد دی بر اس بنا جن شان ضرور ہوڑیا علم درد یہ نہ درد ٹکرد مری پیر کامل تین سفت مرید جدو کامل بن گئے ہائے ہا کسی بدل گلا پوچھا بزرگ اللہ نے پوچھا حضور میں جدو اپنے ہر پیر بھائی واسطے اوی گا جی میں فرمایا جدو ہار پیر واسطے ای ہو گا میرے کیا مطلب میں میری تعظیم کرنا پہلے تعظیم کرنا جدو ہر پیر ہوکام کی مطلب کہ اردو ادب میرا جد اے گا دوسرے مریدر جی میرا کرنا میں دوسرے کا کرے گا تو سمجھ لیا اس میرے تیر ہالٹ پہنچ گیا اور جس وی ہوں ایسے نقطہ پیار کرنا فتوحل غائب بوس پاگ میری فرما دس وقت مرید پیر پہنچ او سے پیر کم کام مک ہے رب کا ہی رائے جانا جانے مریل جانے مری ہو گئے تان دے تر بڑی عجیب گل پڑھنے چاہیے واقعی یعنی وہ فرماند جس وقت شاہباد خواہشات جسلے کڈ لینا ساف کر لبا تنا نل تھو جان دب جا پیرا دے لوگ دولت جی گوا بٹ جڑا مرید ہوں پھر اُنہ بھی بتھیرا کچھ کرنا پل اللہ نہیں پتا لگ اللہ مدنی پاکستان سن مرید پورا آمین میں <سؤال> <سؤال> یا یا یا اللہ فری سنگ سو فرین جا